السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ آپ سب خرید سے ہیں اللہ کا شکر اللہ اچھا جی آپ کو یہ نقشہ ملا کہ نہیں اسے اوپن کیجئے میں نے بھی جو بھیجا اوپن کیجیے اور اپنے سامنے رکھیے جی سامنے رکھیے اپنے ہو جائے تو بتاؤ جی ٹھیک ہے ہو okay. گیا جی رول نمبر تین آپ کے پاس بھی ہو گیا جی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے چھوڑ دیا تھا والم کو دیکھیے گا پہلے و عالم ان ویتن و عربۃ اللہ از حذیف صدر ککولی تلا سملّا بنکل شی آتین او ہوشد الرحمان غیطی او اشدو اونتن یہ کیا ہے جی اسماع افال میں سے ہیں کس میں سے ہیں افعال میں سے اسماعی موصولہ میں سے ہیں کس میں سے ہیں موصولہ میں سے اور موصول کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہوتا ہے سلا ہوتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں لیکن سلا موصول سلا موصول بھی اسماعی موصولہ بھی مبنی ہوتے ہیں اس لیے کہ جس طرح حروف دوسرے کلمے کے محتاج ہوتے ہیں اپنا معنی ادا کرنے کے لیے اس طرح جو موصول ہوتے یہ بھی محتاج ہوتے ہیں سلے کے اس لیے اس کو مبنی بنا دیا جاتا ہے لیکن یاد رکھیے گا کہ ایون اور اتن میں سے کلین کی جو ہے بنتی ہیں آٹھ سورتے اور آٹھ میں سے صرف اور صرف دو کیا ہیں دو صورتیں مبنی کی ہیں جبکہ اس کے علاوہ چھ سورتیں جو ہیں وہ ہیں مورب کی ہیں ٹھیک ہے نا اولا چار صورتیں بنتی ہیں کہ ایون اور ایتن اون اور, ایتن ایون اور ایتن یہ مضاف ہوں گے یا نہیں این اور ایتن مذاف ہوں گے یا نہیں ٹھیک ہے جی مضاف نہیں ہوں گے مذاف نہیں ہوں گے تو پھر بھی ان کی دو حالتیں ہیں ان کا صدری صلہ مذکور ہوگا یا مخذوف مذکور ہوگا یا مخذوف تو ہمیں کتنی صورتیں حاصل ہوگی جیسے کہ مضاف نہ ہو اور صدر صلاح محضوف ہو دو اور اسی طرح دو صورتیں اس کی تو چار حاصل ہو جائیں گی دوسری صورت پہ آ جائیں کہ یہ کیا ہوں این اور اتن کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو مضاف ہو تو پھر بھی دو صورتیں ہوں گی کہ ان کا صدر صلاح مذکور ہوگا یا محذوف صدر صلاح کیا ہوتا ہے اس کے لیے سن لیجیے ہاں ہاں کیا کرنا تھوڑا سا تو صدر صلاح کیا چیز ہوتا ہے اس کے اللہ اکبر اس کے لیے یاد رکھیں کہ صدر کس کو کہتے ہیں پہلے حصے کو صدر کس کو کہتے ہیں پہلے حصے کو جیسے کہتے نا صدارت کلام ٹھیک ہے صدر کلام کا صدر یعنی سب سے کلام کا شروع والا حصہ ماں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ما صدارت کلام کا تقاضا کرتا ہے وغیرہ وغیرہ آپ نے کبھی سنا ہو شاید صدارت کلام تو کلام کے پہلے حصے کو کیا کہتے ہیں صدارت کہتے ہیں صدر کہتے ہیں ٹھیک اب کسی بھی اس میں موصول کے لیے کیا ہوا کرتا ہے سیلا ہوا کرتا ہے تو سلے کا بھی گویا کہ ایک کیا ہوتا ہے صدر ہوتا ہے یعنی سلے کا پہلا والا حصہ سلے کا موصول کے لیے کیا ہوگا سلا ہوتا ہے اور سلا کا ہر ایک چیز کا کیا ہوتا ہے ایک صدر ہوتا ہے یعنی کہ اس کا پہلا حصہ ہوتا ہے اور ایک انتہا ہوتی ہے تو صدر سلا یعنی اس میں موصول کا جو سلا ہے اس کا پہلا حصہ مذکور ہوگا یا نہیں تو صدر سلا سمجھ میں آیا یعنی سلے کا پہلا حصہ مذکور ہوگا یا نہیں تو اب بات سمجھ میں آئی کہ این ایت کی چار حالتیں اولا دو صورتیں کہ اون اور اتن دو ہیں چونکہ ایک مذکر کے لیے ایک مونس کے لیے ہے تو اون اتن مضاف ہوں گے یا نہیں مضاف نہ ہوں تو پھر بھی ان کی کیا ہے دو صورتیں کہ صدر سلا مذکور ہوگا یا مخصوف صدر سلا مذکور ہوگا یا مخصوف ٹھیک ہے جی تو چار صورتیں یوں حاصل ہو جائیں گی جبکہ کیا ہو مضاف نہ ہو دوسری صورت یہ ہے کہ جبکہ این اور کیا ہوں پھر بھی ان کی دو صورتیں صدر صلاح مذکور ہوگا یا نہیں تو یہ کل آٹھ صورتیں ہیں ان میں سے جو مبنی ہے وہ کون سی ہے کہ کیا کہتے ہیں ایتن متن اللہ اذا خزفت صدر ٹھیک ہے جی کہ جب ان کا صدر صلاح کیا ہو محذوف ہو بس مذاف نہ ہونے میں بھی ایک صورت آئے گی اور ایک مضاف ہونے کی بھی صورت میں آئے گی چاہے مضاف ہو یا نہ ہو لیکن جس صورت میں کیا ہوگا صدر صلاح مذکور نہیں ہوگا صدر صلاح محضوف ہوگا تو وہ صورت کیا ہوگی مبنی ہوگی چاہے وہ مضاف ہو تب بھی مبنی مضاف نہ ہوں تب بھی مبنی اب اس کا ترجمہ کو دیکھیے آخر میں میں آپ کو نقشے سے سمجھاؤں گا عالم جان لیجیے کہ ان و اتن مربۃن کہ این اور اتن معرب ہوں گے اللہ ادا یعنی ان کے جو بقیہ تمام صورتیں وہ مورب کی ہوں گی لیکن مگنی کونسی صورت ہوگی اللہ حضدر صلاحا مگر جب این اور اتن کا صدر صلاح محروف ہوگا تو تب کیا ہوں گے یہ مبنی ہوں گے قولی ہی تا جیسے لتبارک و تعالیٰ کا قول تمبلان شی آتین اوم اشد رحمان ٹھیک ہے جی تمز ان شی آتین عہد کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر ہم کیا کریں گے نکالیں گے من کل شی ہر جماعت سے اوم اشد رحمان عطیہ کے کون ہے زیادہ سخت رحمان پر بطور نافرمانی کے کون ہے زیادہ بھاری اللہ تعالیٰ پر بطور نافرمانی کے تو اب جو ہے یہاں پر ایو ہمارا محلے سے شاید آیت میں کیا ہے ائ ہوم علی الرحمان تو او یہاں پر کیا ہے مضاف ہے ٹھیک ہے ہوم زمیر کی طرف او ہوم اسماعی موصولہ میں سے ہے اور مضاف ہے اس کا جو سلا ہے وہ کیا ہے اشدو ہے او ہوم علی رحمان کہ کون ہے ان میں سے کون کون بلا اب اس کا مدد تم ہی سمجھ میں آئے گا کہ جب آگے اشد الرحمان لگے گا کہ کون ہے سخت ان میں سے تو ائی ہوم اشدو علا رحمان تو کون ہے سخت اب اشدو اصل میں جو ہے وہ کیا ہے سلا نہیں ہے اس کا جو سلا تو یہ بھی ہے لیکن اس کے پہلے ایک کلام کیا ہے محضوف ہے وہ کیا ہے ائی ہوا اشدو ائی ہوم ہوا اشدو الرحمان کہ ان میں سے کون ہے جو زیادہ رحمان پر سخت زیادہ باری ہے تو اب جو ہے سلا کیا بن رہا تھا اشد والر رحمان آئیتی لیکن صدرے سیلا یہاں پر کیا ہے محضوف ہے اور وہ کیا ہے ہوا اشد دو. ہوا یہاں پر کیا ہے محضوف ہے جس کو صدرے سلا کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو سم ملانند انکل شی آتین ایو ہم اشد رحمان آئیتیا یہاں پر ائو اسماع مسلا میں سے ہے ٹھیک ہے اور اشد علا رحمان عطیہ یہ اس کا سلا ہے اور جبکہ اس کا صدر سلا کیا ہے محصوف ہے وہ کیا ہے ہوا اشد ایتیہ اب آ جاؤ ذرا نقشے پہ کتاب بند نقشہ اوپن جی دیکھو سب سے پہلے مورب کی صورت جا آنی ایون ہوا جا آنی ایون ہوا آگے منصوبہ مجرور کی صورتیں چھوڑے آپ صرف اور صرف پہلا جو خانہ ہے پہلے میں لکھا ہوا پہلے والے خانے میں مورب, مورب مورب پھر نمبر چار پہ مبنی پھر تین میں مورب مورب مورب لاسٹ میں پھر کیا ہے مبنی رول نمبر آٹھ آپ بھی اوپن کر سکتے ہیں یہ شروع میں ہے نقشہ ٹھیک ہے اگر دیکھنا چاہیں تو ٹھیک ہے تو اب اس میں آپ دوسرے خانے میں صرف اور صرف کس کو دیکھیں گے مرفو والی صورت کو جا کا یہاں پر اون ہے ٹھیک ہے یہ مضاف بھی نہیں ہے اور اس کا صدر سلا بھی ہے لہذا یہ کیا ہوگا مورب ہوگا مبنی ہونے کی صورت صرف اور صرف وہی ہے کہ جب صدر سلا مذکور نہ ہو یہاں پر صدر سلا مذکور ہے وہ کیا ہے ہوا کا ایمن تو جا ہوا کا ایمن یہ بھی کیا ہے مورب ہے دوسری صورت جا کامن یہ بھی کیا ہے یعنی کہ ایسے ہی ہے کہ جا اس, اس کا بھی جاانی ایمن یہاں پر کیا ہے اون اس کا صدر صلاح تو کیا ہے مذکور نہیں ہے ہوا لیکن یہ ہے کہ یہ مضاف نہیں ہے جاانی اون کا ٹھیک ہے نا لیکن اس کی وجہ کیا ہے مورب ہونے کی یہ کیا ہے مضاف نہیں ہے ٹھیک تیسری صورت تو دو شرطیں ایک یہ کہ کیا ہو ایون ات المضاف بھی ہو اور ایک یہ کہ صدر صلاح محضوف ہو مذکور نہ ہو تیسری صورت جا او ہوا کا ایمن یہ دیکھو یہاں پر او یہاں پر مضاف بھی ہے اور لیکن اس کا کہ کیا ہے صدر صلاح کلام میں مذکور ہے ہوا جا ہوا کا اب جو چوتھی صورت ہے وہ کیا ہے شروع میں لکھا ہوا مبنی جا انی کا اب یہاں پر ائ مضاف بھی ہے اور اس کا صدر صلاح جو ہے وہ مذکور بھی نہیں ہے اصل میں کیا تھا جا انی ائو ہوم ہوا کا تو یہ کیا ہے مبنی کی صورت ٹھیک ہے. ہے جی دو شرطیں ہو گئی ائین اور اتون کے مبنی ہونے کی دو صورتوں میں صرف یہ مبنی ہوں گے جبکہ یہ مضاف ہوں اور ان کا صدر لا مذکور نہ ہو پانچویں صورت مورد کی جا اتنی ایتن اب پہلے اون تھا تو اب صرف ایتن ہے اور کوئی فرق نہیں ہے تو جس طرح پہلی چار صورتیں ہیں وہ مذاکر کی ہیں دوسری چار صورتیں جو کیا ہیں مانس کی ہیں تو مزید تفصیل کے لیے آپ اس نقشے کو بغور مطالعہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جس سے پہلے ہم نے وہ میں نے کہا سمجھا تھا کہ وہ آپ کو بھیج, بھیج دیا شاید میرا خیال ہے وہ نہیں بھیجا اسمایہ اشارہ کو, کو جو کئی ساری قسموں میں ہم نے کتنی قسمیں بنائی تھی پچیس جی پچیس قسمیں تھی اسمایہ اشارہ کی ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لے لیجئے ٹھیک ہے جی کہ جب ان کو اضافت کریں گے کاف زمیر کی طرف تو پچیس قسمیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں کیونکہ پانچ اسماعی اشارہ ہیں ٹھیک ہے جو چھ ماہنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں دو مذکر کے لیے ٹھیک ہے نا ایک واحد مذکر کے لیے ایک تسنیہ مذکر کے لیے پھر ایک واحد منس کے لیے اور ایک تسنیام منص کے لیے ایک سب کے لیے تو پانچ سیے تھے لیکن چھ معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں پھر ان کی کاف ضمیر کی طرف کبھی کبھی اضافت ہوتی ہے تو اس شام میں پچیس قسمیں حاصل ہوتی ہیں وہ کون سی حاصل ہوتی ہیں یہ آپ کے سامنے تھے دونوں کا آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے اچھے طریقے سے مطالعہ کیجئے گا ان شاء اللہ پھر اس کے افعال کو پڑھیں گے ہم السلام علیکم و اللہ